بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مغل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد جہاد جہاد کی حقیقت اور جہاد کے متعلق بعض احکام اور مسائل درس جاری ہے کشوشبہات غلط فہمیاں اور ان کا ازالہ پر بات ہو رہی تھی پچھلے درس میں جہاد افغان پہ یا افغانستان کے پہلے اور دوسرے جہاد پر بات ہوئی اور تفصیل سے بیان کیا کہ دونوں میں کیا فرق ہے کل کے جہاد جہاد کیوں تھا اور آج کا جو دوسرا افغانستان کا جہاد تھا اس میں کیا کیا غلطیاں تھیں اور کس طریقے سے علماء امت نے یہ بیان کیا کہ جو دوسرا جہاد تھا افغانستان کا وہ پہلے جہاد سے فرق رکھتا ہے اس لیے اس کے حکم میں بھی اب فرق آ گیا ہے آج کی غلط فہمی میں چند غلط فہمیاں ہیں جو ملتی جلتی ہیں میں غلط فہمیاں بیان کر دیتا ہوں پھر وقت کے مطابق اگر آج وقت ملتے پوری سب کا جواب دینے کا آج دے دیتے ہیں ورنہ جتنا آج ہو करते हैं آج کرتے ہیں باقی اپنے درج میں ان شاء اللہ غلط فہمیاں یہ ہے کہ جب آپ لوگ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں جہاد نہیں ہے یا افغانستان میں جو جہاد تھا پہلا وہ جہاد تھا اس کے بعد اب جو جہاد ہے افغانستان کا یا دیگر جو جہاد ہے وہ جہاد نہیں ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم خاموشی سے سر جھکا کر ذلت اور رسوائی کی زندگی گزارتے رہیں اور اپنے آپ کو کافر دشمن کے حوالے کر دیں وہ جو چاہے ہمارے ساتھ کرتا رہے جب چاہے قتل کرے جب چاہے عزت لوٹ لے جب چاہے وہ مال لوٹ لے تو کیا یہ زندگی آپ چاہتے ہیں کہ اس یہ زندگی گزاریں اس نوحیت کی زندگی گزاریں یہ زندگی ہم نہیں گزار سکتے اگر تم لوگوں نے گزار نہیں تو گزار لو ہم گزاریں گے سر اٹھا کر زندگی جہاد کرتے ہوئے چاہے کچھ بھی ہو جائے اور امت میں سب برے تو نہیں ہیں سب مشرک تو نہیں ہیں سب بدایتی تو نہیں ہیں ٹھیک ہے جو شرک کرتا ہے جو بدایت کرتا ہے وہ جہاد نہ کرے ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو اچھے لوگ ہیں جو صالح ہیں جو موحد ہیں وہ جہاد کیوں نہ کرے ان کو کیوں روکتے ہو آخر اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں صحابہ کرام کو کم تعداد میں تھے ان کو تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی آج ہمیں کیوں تم روکتے ہو اور صرف جہاد سے نہیں روکتے بلکہ جو لوگ شہادت کا خواب اپنے دل میں رکھتے ہیں اور تمنا اپنے دل میں رکھتے ہیں تم لوگ ان کو شہادت سے روکتے ہو تو اس نوید کی غلط فہمی ہے آج کے درس میں اس غلط فہمی کا جواب یہ ہے کہ حل کیا ہے آخر آخر ہم امت کو اس ذلت کے دلدل سے کیسے نکالیں حل کیا ہے جواب یہ ہے حل وہ ہے جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سیرت سے سمجھایا حل وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حل تھا اور اس حل پر انہوں نے عمل کیا تو کیا نہود باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ضلعت اور رسوائی قبول کرتے جو حل میرا ایمان ہے کہ جو حل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا اسی میں عزت ہے اسی میں کامیابی ہے اور جو اس حل کے علاوہ دوسرے حلول ہیں دوسرے راستے ہیں اس میں کبھی عزت نہیں ہو سکتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر کامیابی ہے اور عزت ہے اگرچہ دیر سے کیوں نہ ہو جیسے میں بیان کرتا ہوں عزت تھی ظاہراً تو ذت تھی ظاہراً تکلیف تھی لیکن تھی عزت اور اس عزت کا اثر کچھ دیر کے بعد ہوا کچھ سالوں کے بعد ہوا اور جو اس حل کے علاوہ دوسرے حلول دوسرے راستے ہیں اس میں کبھی کامیابی نہیں ہو سکتی اگرچہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ امتحان کے لیے کامیابی دے ہی کیوں نہ دے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے پیارا راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے کسی اور کا راستہ نہیں ہے اسی اللہ تعالیٰ نے رسول کسی اور کا راستہ نہیں راستہ دو یہ میرا راستہ ہے یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے تیسرا کوئی نہیں ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا حل بتایا اور انہوں نے کس طریقے سے اپنی زندگی میں ہی صحابہ کرام کو ضلعت اور رسوائی اور تکلیف کی زندگی سے چھٹکارا دیا مکی زندگی میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ تیرہ سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کے مختلف تکلیفیں مختلف حربے مختلف قسم کی چالاکیاں برداشت کرتے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ مکہ میں نہ تو کافروں اور مشرقوں کی زبان کے شر سے محفوظ تھے نہ ان کے ہاتھوں کے شر سے محفوظ تھے نہ ان کے بغض اور حسد اور دل کی کیفیت کے شر سے محفوظ تھے تو شرط ان کو ہر طرف سے گھیرا ہوا تھا جیسے موقع ملتا کافر کو وہ چھوڑتا نہیں وہ اپنا کام کر دکھاتا اس کے سامنے چاہے وہ اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر سید ولد آدم قریش کا سردار نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہو یا ان کے علاوہ کوئی اور صاحب کیوں نہ ہو اگرچہ قریشی ہو جیسے اب بکر صدیق یا حبش ہو جیسے جیسے کہ سیدنا بلال کسی دن بلاب الرباح بطل اجمعین تو ان کے شر سے کوئی محفوظ نہ رہتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں جب ضعف اور کمزوری کی حالت تھی تو صحابہ کرام کو اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا اور مکی زندگی میں اگر آپ دیکھتے ہیں آیات کریم جو قرآن مجید میں ہیں یہ جو احادیث ہیں ان میں زیادہ تر تقوی کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر آخرت پر ایمان کے مسائل ہیں صبر اور اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرم برداری کے احکام ہیں اور توحید ہی توحید کا ذکر ہے وہاں پر نہ نماز نہ روزہ نہ حج ن زکات نہ جہاد کوئی بھی اور احکام مسائل بیان نہیں کیے ساری کے ساری توجہ جو تھی وہ توحید تقوی، صبر اور فرم برداری پہ اور یہی بنیادیں ہیں کسی معاشرے کو بلند کرنے کی یہی بنیادیں ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ہاتھ نہیں اٹھانا نماز پڑھنا ہے کعبے کے قریب پڑھو اللہ کا ذکر کرو توحید کی دعوت دو حکمت کے ساتھ تین سال چپکے سے کرتے رہے پھر اس کے بعد جہری دعوت کا موقع آیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ون زیر عشرت اپنے رشتہ داروں کو اے پیارے پیغم صلی اللہ علیہ وسلم دراؤ اللہ تعالیٰ سے تو پھر جہری دعوت کا حکم دیا صحابہ کرام نے بھی جہری دعوت کا آغاز کیا لیکن بنیاد ایک ہی تھی توحید صبر تقوی فرما برداری اللہ تعالی کی اور اللہ تعالی کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اور خاموشی سے بیٹھنا نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ دشمن کافر مشرق دروازے پر کھڑا ہو اور ہم کہیں تم لوگ سوتے رہو یا بس توحید کی کتابیں پڑھتے ہوئے درست جاری رکھو یہ پہلا پوائنٹ ہے کہ توحید کی اہمیت کو سامنے رکھو توحید کا علم حاصل کرو اور امت میں توحید صبر تقوی اللہ تعالی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی فرم برداری اور اس کے ساتھ ساتھ آج کل کے دور میں جو زیادہ ضرورت ہے وہ اسلامی عقیدہ کیا ہے آج مسلمان اپنے عقیدے سے غافل ہیں اسے پتہ ہی نہیں میرا عقیدہ کیا ہے تو یہ اصل بنیاد ہے اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ وجہ کو ڈھونڈو کیا ہے آج امت ضلت اور رسوائی کے دلدے میں پھنسی ہوئی کیوں ہے آخر وہ وجہ کیا ہے وہ کون سے اسباب ہے جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو سب سے اچھا ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو پہلے تشخیص کرتا ہے پھر علاج کرتا ہے آج امت میں علاج تو ہو رہا ہے لیکن بغیر تشخیص کے ہو رہا ہے ایک مریض ہے جسے ملیریا ہے بخار ہے سر درد ہے تکلیف ہے آپ اسے اس کی خدمت کرتے ہوئے اس کے لیے مدد کا ہاتھ بڑھاتے ہوئے اسے صرف پیناڈور کی گولی پہ گزارا کرواتے ہیں بے چارہ دس دن گولی کھاتا رہا دماغ پر ملیریا کا اثر ہوا مر گیا آپ نے اچھا کام کیا اس کے ساتھ اس کی مدد کی ہے آپ نے اسے قتل کیا ہے کیوں کیونکہ نمبر ایک آپ ڈاکٹر ہی نہیں ہیں آپ کو پتہ نہیں اس کو تکلیف کیا ہے تو آپ کا یہ کام ہی نہیں تھا نمبر دو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ نے مدد کرنی ہے تو آپ اسے ڈاکٹر کی طرف لے کے جاتے یا اسے مشورہ دیتے ڈاکٹر کی طرف جاؤ اسے ہم مشورہ اسی لیے کہ وہ آپ کو معتبر شخص سمجھتا ہے ورنہ پیریڈ کسی کو نظر نہیں آتا اب تو اب تو شاپس بکالا بھی بکتی ہے اور تیسری بات یہ ہے اگر یہ شخص خود اپنی مرضی سے گولی کھاتا رہا اور آپ کو بتایا ہی نہیں تو وہ خود اپنی ہلاکت کا ذمہ دار ہے اس پہ آپ کو کوئی قصور ہے کوئی قصور نہیں ہے لیکن مصیبت یہ ہے آج کے دور میں علاج کرنے والے بہت ہیں آپ نہیں کہیں گے مجھے علاج کی ضرورت ہے خود بخود لوگ آئیں گے اور آپ کو کہیں گے دیکھیے یہ مشکل ہے آپ کو یہ بیماری ہے آپ کے لیے علاج ہے اور تشخیص کرنے والے کاش کے ڈاکٹر ہوتے جیسے کہ آج کی امت میں تشخیص کرنے والے کاش عالم ہوتے جیسے مرض کو کون پہچان سکتا ہے میکینک پہچانے گا انجینئر پہچانے گا مرض کو ڈاکٹر ہی پہچانے گا مرض کی تشخیص ڈاکٹر ہی کرے گا اگر میکینک آ کے آپ کو کہہ دے کہ نہیں اس مریض کو جو ہے گردن توڑ بخار ملیریا نہیں اور ڈاکٹر کی رپورٹ بھی ملیریا ہے آپ کس کی مانو کی مانو گے یا ڈاکٹر کی رپورٹ کو مانو گے کوئی کہ نہیں میں میکینک کی بات کے مان کے علاج کرواتا ہوں کیا کہیں گے اسے آپ یہ بندی کا کام ہے نہیں اگرچہ غیر مسلم ڈاکٹر کیوں نہ ہو اگر وہ ڈاکٹر اس کا یہ فیلڈ ہے تو اس کی بات مانی جائے گی اور مکینک کہ اگرچہ مسلمان ہے یہاں پہ لیکن کیونکہ اس کی یہ فیلڈ نہیں ہے اس کو علم نہیں ہے اس کا تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی یہ عام سے میں نے مثال دی ہے آج کے دور میں امت میں امت کی ذلت کی وجہ کیا ہے تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آج حل کیا ہے حل یہ ہے نمبر ایک اپنے آپ کو اللہ تعالی کے حوالے کر دو توحید صحیح عقیدت صبر تقوی اور فرما برداری اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صاحب وسلم کی یہ تعلیم حاصل کرو اور اس علم کی طرف لوگوں کو دعوت دو عمل کرنے کے بعد نمبر دو امت کی ضلعت اور رسوائی کی وجہ کو ڈھونڈو کیا ہے اور خود نہ ڈھونڈو اپنی قیاسرائیاں نہ کرو بلکہ علماء کی طرف رجوع کر کے ان کی طرف اس معاملے کو رکھو اور سب ساتھ مل کے اس امت کی ضلعت کی وجہ کو ڈھونڈو اور جو مقتبر علماء وجہ بتائیں اس وجہ کو دور کرنے کے لیے اس کا علاج کیا جائے علماء کے ساتھ مل کے بات واضح ہوگی